فرقہ نچریا کے بارے میں اہل فتح کی رائے جب فرقہ نچریا عروج پر تھا تو مولانا علی بخش خام کا معازمہ میں جا کر سر سید کے مذہبی عقائد کے خلاف وہاں سے مذاہب اربا کے مفتیوں سے انہوں نے فتویٰ حاصل کیا ان چاروں کے مفتیوں کا اس بات پر اتفاق پایا گیا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص زال خود گمراہ ہے, مزل ہے اور دوسر کو گمراہ کرتا ہے بلکہ وہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے کہ مسلمانوں کے اغوا کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے واجب الامر، واجب ہے، الامر پر اس شخص سے امتقام لینا ضرب اور قیر سے اس کی تعدیب کرنا چاہیے اور پھر موضوع علی بش خان نے مدینہ منورہ کے مفتی اعظم سے فتویٰ حاصل کیا اس میں انہوں نے یہ تحریر رمایا جو کچھ مختار اور اس کے حواشی سے معلوم ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص یا تو منعقد ہے یا شروع سے ہی کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے یا زندگی ہے کوئی دین نہیں رکھتا اور اہل مذہب کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ گرفتاری کے بعد بھی قبول نہیں ہوتی پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے پہلے توبہ کر دی اور گمراہیوں سے رجوع کر دیا اور اس میں توبہ کی علامت ظاہر ہو گئی تو قتل نہ کیا جائے ورنہ اس کا قتل واجب ہے منصب منصب روز منصب روز لاہور فتویٰ نمبر 19 اپریز ان انیس اپریل سن انیس سو ستر تجارب اہل سننا میں ہے کہ جو شخص پیر نیچر یعنی سر سید کے کفریات قطع یقینیہ میں سے کسی ایک ہی کفر پر مرتب ہونے کے بعد اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر مرتد کہنے میں توقف کرے تو وہ بھی بحکمی شریعت متحرہ قطع یقیناً کافر اور مرتد ہے اور اگر بے تو بمرا تو مستحق عذاب ابدی ہے بریضوی مکتبی فکر کے مشہور عالم حشمت علی نبی سر سرس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے مدارا اشرف علی طی رحمۃ اللہ نے بھی بعض کے کفر اور بعض کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے تجانب سو سو چھیاسی اور زید النحر انیس اپریل سن انیس سو ستر اور امداد میں بہت تفصیل سے اس فرقہ کے عقائد اور اس کے خلاف فتویٰ لکھا گیا ہے جن نمبر چھ صفحہ ایک سو چھیاسٹھ ایک سو پچاسی